السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ رحمانیہ کراچی وشرًا مهور مختصاتها وكل مختصة البدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله بسمي العليم من الشيطان الرجيم من نفقه ونفسه وعمصه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي مصر إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا آج کے خطبے میں اس وقت صورت الحاثن پڑی گئی ہے اللہ رب کینات نے یہاں پر زمانے کی قسم کھا کر کچھ بات بیان کی ہے اور میں زمانے کی قسم ہے انسان القیق و سر بیشک انسان البتہ خسارے میں ہے دین آباد مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ سار ہاتھ اور رن لوگ انہیں بے قبل کیے و اتباسوں بالحق اور حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کی و تباسوں اور صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کی اصل زمانے کو کہتے ہیں جس میں رات دن انسان کا ایک ایک لمحہ منٹ سیکنٹ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں اور یہ وقت انتہائی قیمتی ہے اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب نے کہنا فرمایا کہ اصل زمانے کی قسم ہے اور آگے فرمایا کہ سب انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار قسم کی صفات ہے نمبر ایک ایمان نمبر دو امان صالحہ اور اسی کا حصہ ہے حق بات کی نصیحت اور تلقید کرنا اور صبر کی نصیحت کرنا ایمان ایک اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے اگر ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو دنیا بھی اس کی نقصان کے اندر ہے اور آخرت تو یقینی طور پر اس کے نقصان کے اندر ہے اللہ نے فرمایا کہ, وَلَا وَلَا فرمایا کہ تمہیں واحد اور حسن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو سب سے اعلیٰ ہو لیکن ایک شرط ہے کہ ان کن تم اگر تمہارے اندر ایمان ہے واحد سستی کو کمزوری کو کہتے ہیں برز دلی کو کہتے ہیں اور حضرت غم پر کہ تمہارے اندر اگر ایمان کی دولت ہے تو تم سب سے اعلیٰ سب سے اونچے ہو اور یہی ایمان بنیاد ہے دین اسلام کے لیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے وقت کے بہت بڑے ظالم بادشاہ کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ بچہ وہاں پر اپنے دین اور اپنے ایمان کے اوپر قائم ہے ہر طرح کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں لیکن وہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے آگے دیکھیے کہ بادشاہ نے ایک منصوبہ بنایا کہ اس بچے کو پہاڑ کے اوپر چڑھا کر وہاں سے گرا دو تاکہ یہ ختم ہو جائے پہاڑ کے اوپر لے جایا گیا چوٹی کے اوپر پہنچنے کے بعد اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اللہ جس طرح تو چاہے ان سب کی طرف سے مجھے کافی ہو جا پہاڑ ہی نا سب لوگ گر کے مر گئے اور اللہ رب کے نات اس بچے کو ایمان اور عمل سانے اور دعا کے نتیجے کے اندر کامیابی نصیب فرمائی اگلا مرحلہ اسی بچے کو کشتی کے اندر لے جا کر گہرے سمندر میں غرق کر دینے کا آرڈر ہوتا ہے جب کشتی سمندر کے اندر پہنچ جاتی ہے وہاں پر بھی وہ بچہ اللہ رب کے کینات سے یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ بیما شیتا اللہ ان سب کی طرف سے تو مجھے کافی ہو اوجر کشتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے سب لوگ غرق ہو گئے وہ اکیلا بچہ وہاں سے بچ کر آ گیا اور اس کے بعد ان لوگوں کو کہتا ہے کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو ایک ہی طریقہ ہے کہ سب لوگوں کو جمع کرو اور اس کے بعد میری ترکش سے تیر نکالو اور میرے رب کا نام لے کر تم تیر پھینکو بادشاہ نے یہی کچھ کیا اور نتیجہ تر یہ بچہ اللہ رب کینات کے کہ یہاں شہادت کی موت پا کروں. کامیاب ہوتا ہے اور سب لوگ اس وقت کہہ جاتے کہ غلام ہم اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لے آئے پھر اس کے بعد ایمانداروں کو آگ کے اندر چونکا جاتا ہے اللہ رب کے نے سورت البلوس کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے وما ان لوگوں کا جرم صرف یہی تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے اب اب آپ اس ایمان کے نتیجے کے اندر دیکھیے کہ اللہ رب کس طرح کامیابیوں سے جو لوگ اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ نیک عمل کریں اور رب نے رب کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ کی ملاقات سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت صرف اہل ایمان کو نصیب ہوگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے رسول کریم علیہ اصلاۃ السلام فرماتے کہ جس طریقے سے چاند کو دیکھنے والے لوگ آرام کے ساتھ چاند کو دیکھ لیتے ہیں اور تو کسی قسم کی پریشانی اور دشواری لاحق نہیں ہوتی قیامت کے دن لوگ اہل ایمان اپنے رب کو اسی طرح دیکھیں تو فرمایا کہ جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہے کامیابی چاہیے تو پھل یا عمل عمل ام اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس لیے کہ شرک کے نتیجے میں کفر کے نتیجے میں انسان کے سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں اور وہ خسارے میں چلا جاتا ہے نبی علیہ السلاۃسلام اپنی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ سے کہتے ہیں کہ میری پیاری بیٹی اے والی اے والی اے والی, اے والی تین بار یہ آپ نے کلمہ تو رایا کہ عمل کرو عمل کرو عمل کرو یہ کبھی نہیں سوچ کے بیٹھ جانا کہ میرا باپ اللہ کا نبی ہے اور میں صرف اس بنیاد پر جنت کے اندر چلی جاؤں گی فرما کے اللہ, اللہ نہ کرے اگر اللہ نے پکڑ لیا تو فرمایا کہ میں تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا انسان کو نیک عمل کرنا ہے اور نیک عمل وہی ہے جس کے بارے میں اللہ رب کینات کا حکم ہو نبی علیہ سلاۃ وسلام کی سنت اور حدیث سے ثابت ہو اور اگر پرانے مجید اور نبی علیہ السلاط و کی سنت اور حدیث سے وہ عمل ثابت نہیں ہے تو یاد رکھو کہ انسان کی ساری کی ساری محنت برباد چلی جائے گی نبی علیہ السلاط اسلام فرماتے ہیں کہ بنا امیلا عمل علی سا دا امرودہ عورتوں کہ جو شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے ایسا عمل کہ جس کے بارے میں ہمارا امر نہیں یعنی آپ کے قول سے آپ کے پیر سے اور آپ کی زندگی میں صحابہ کے سے وہ چیز ثابت نہیں ہے تو فرمایا کہ یہ شخص وہ نیک عمل سمجھ کے کرتا رہے گا لیکن وہ رب العالمین کی طرف سے وہ رد ہوتا چلا جائے گا اب اس کی ایک مثال دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں گھر سے نہا دھو کے مسجد ڈبے کے اندر ؤں احرام باندھوں اور دو رقط نماز یہاں سے عمرے کی نیت سے پڑھوں اور یہیں سے میں احرام کی پابندیوں کے ساتھ سفر شروع کروں مسجد نبی کتنی بڑی عظیم مسجد ہے پوری کائنات میں بیت اللہ شریف کے بعد دوسرا مقام مسجد نبی کا ہے اور کتنے قدم ہوں گے جو یہاں سے میکان تک زائد چلے گا وہ لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے منع کیا کہنے لگا کہ اس میں حرج کیا ہے اس میں حرج کیا ہے جس طرح کہ آج کل ہم بھی کہہ دیتے ہیں اس میں حرج کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے حرج پوچھتے ہو اس سے بڑا اور کیا حرج ہے کہ نعوذ باللہ تم اپنے اس عمل سے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کے پیغمبر نبی علیہ نے دین اسلام کی تبلیغ میں کوئی خیانت کی ہے وہ کام کر رہے جو اللہ نے نبی علیہ السلام اسلام کے ذمہ لگایا نے پہنچایا نہیں جو چیزیں صحیح تھی اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام اسلام بتا کے چلے گئے اب تمہارے اس عمل سے یہ چیز ثابت ہوگی کہ اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام اسلام نے دین کے اندر کوئی کمی چھوڑی تھی جس کو تم اپنے عمل سے پورا کر رہے ہو اور سورج رات کی آیت پڑی اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول سے قدم آگے نہیں رکھو اللہ نے جو حکم دیا میں میروان اسی طرح تسلیم کرنا ہے اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلامۃسلام کی سنت سے آپ کی حدیث سے آپ کی سیرت سے آپ کے قول و پیر اور تقریری سنت سے جو چیز ثابت ہے اسی طریقے کے ساتھ اس کے اختیار کرنا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں اسلام دینا یہ دین آپ کی زندگی کے اندر کامل اور مکمل ہو چکا ہے اب اس میں نہ کسی قسم کی کمی کی جا سکتی ہے نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی شخص طرف چیزیں کرے گا تو آپ نے کہ اللہ کیا مرد ہے فرشتے نبی سلاد رحمت اللہ علیہ ہے. آپ فرمائیں گے کہ آنے دو یہ میری امت کے لوگ ہیں اللہ کے فرشتے جواب دیں گے انہیں دین کے اندر آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد نئی نئی باتیں ایجاد کی احداث بھی دی نئی نئی باتیں اسلام کا لبادہ اڑھایا سنت کا نام دیا شریعت کا نام دیا اسلام کا نام دیا آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد نبی علیہ السلام جب یہ بات سنیں گے دے کہ دیں گے سہ کن سہ کن بنگیا ربی ان لوگوں کو اس سے دور کر دو بگا دو جنہوں نے میرے دنیا سے چلے آنے کے بعد دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تو عمل وہی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے کہ جو رسول کریم علیہ السلاق اسلام کی سنت سے آپ کی حدیث سے آپ کے سیرت طیبہ سے ثابت ہو اور انسان ریاکاری سے دکھاوے سے اپنے آپ کو بچا کر وہ عمل اختیار کرتا ہے فرمایا کہ کامیاب قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے اندر کی ہے اور عمل صالح نیک عمل وہ لوگ اختیار کرتے ہیں اب اسی کے بارے میں فرمایا کہ وطواصع بالحق، وطواصع بالصبر. حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا شیخ علی السلام اپنے تیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ چیز لازم آتے ہے کہ سب سے پہلے انسان کے پاس علم ہونا چاہیے کہ حق ہے کیا حق کے مد مقابل باطل ہے نبی علیہ تو اسلام مکہ فتح ہوا دین اسلام کا جھنڈا گاڑا گیا اور آپ قرآن مجید کی آئت پر حق و رحق الگ دین اسلام کے مد مقابل جو دین ہے وہ باطل ہے اللہ کے متبقابل مطلب کو اور ذات کھڑی کر دی جائے تو وہ باطل ہے اللہ نے پہمبر کو یہ مشن دے کر بھیجا ہے کہ وہ سارے باطل مذاہب کے اوپر دین اسلام کو غالب کر دے اور دین حق دے کر بھیجا ہے تو حق بات کا علم شریعت کا علم قرآن کا علم اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام اسلام کے فرامین کا علم ہونا چاہیے اس کے بعد خود اس کے اوپر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی تلقین کرے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اللہ کے مخلوق کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے اللہ کہ انسان کے اپنے جسم کے اس کے اوپر کیا حقوق ہے نبی علیہ اللہۃسلام نے فرمایا ان کا حق کن تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے راستے کے اوپر انسان بیٹھے ہوئے ہیں شریعت نے بتایا کہ راستے میں نہ بیٹھو تاکہ کسی کو تنگی دشواری نہ ہو لیکن اگر بیٹھو گے تو راستے پہ بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ حق عائد ہو جائے گا کہ آنے جانے والے لوگوں کی رہنمائی کرو ان کو راستہ بتاؤ سلام کا جواب دو کوئی نابینا ہے اس کی رہنمائی کرو اور تمہاری نگاہیں شرم و حیا کی نگاہیں ہونی چاہیے بے پردہ عورتوں کی طرف تمہاری نگاہیں کسی غیر محرم کی طرف تمہاری نگاہیں نہیں اٹھنی چاہیے اللہ کے مخلوق کا حق یہ ساری چیزیں انسان کے علم کے اندر خود اس کا علم ہو اس کے اوپر عمل کرے اور دوسروں کو اس بات کی تلقید کرے اور جو صحیح بات آ جائے درست بات آ جائے اس کے مد مقابل انسان باطل کو ختم کرنے کی کوشش کریں رسول کریم علیہ السلاۃ والسلام کے ایک صحابی جناب سید رو بادہ سامت رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک حدیث ہے جس سے ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھ لینی چاہیے اور دین اسلام کی حقیقت سنت کی اہمیت حدیث اور شریعت کا علم اس کی کیا تعظیم اور کیا اس کا مقام ہے رو کے علاقوں کے اندر تشریف لے گئے اللہ رب کی نات نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے ہم قدار فرمایا مال غنیمت جمع ہو چکا ہے جس کے اندر سونا چاندی دینار اور سونے چاندی کے بنے ہوئے برتن بھی تھے اس کے اندر اب سونے چاندی کے برتنوں کا فروخت کیا جا رہا ہے یتبا تباہ کوئی بیچنے والا بیچ رہا ہے کوئی خریدنے والا خرید رہا ہے یا تباہ یاسارل زہ دینار اور کیسا رل سونے کا برتن دینار کے بدلے میں چاندی کا برتن درم کے بدلے میں اب دینار سونے کے تھے اور برتن بھی سونے کے ہیں چاندی کے برتن ہیں درم سے ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے سودا ہو رہا ہے اب جو برتن جس کا جس کے پاس ہے خریدنے والا جب اس سے خرید رہا ہے تو زائد اس کو دینار دے رہا ہے چاندی کا برتن ہے دینار اس کو دے رہا ہے تو جتنے وزن, کی جتنے وزن کا وہ برتن ہے اس سے زائد دینار اس کو دے رہا ہے سودے ہو گئے لین دین ہو گیا حضرت بن سامد رضی اللہ تعالی جب یہ معاملہ دیکھا ان کو پتا چلا تو کہلے کہ لگے تا قرون اور رباب تم سود کھا رہے ہو اور حدیث بڑھ کے سنائی کہ نبی علیہ السلام سلام نے فرمایا ہے گندم کے بدلے میں گندم سونے کے بدلے میں سونا چاندی کے بدلے میں چاندی کھجور کے بدلے میں کھجور یہ چیزیں ذکر کرتے کرتے المل ہو اگر ایک ہی جنس ہے اور نمک کے بدلے میں نمک فرمایا کہ کوئی خرید و فروخت کا سلسلہ ہوگا تو فرمائے لا زیادہ تبئی نہ دلا اس میں انسان کمی پیش نہیں کر سکتا اور یہ بھی نہیں کہ تم ابھی دے دو تھوڑی دیر کے بعد اس سے دوسری چیز لے لینا محلت بھی نہیں دین بھی نہیں ایک ہاتھ سے دینا ہے دوسرے ہاتھ سے لینا ہے حدیث پڑھ کر سنائی لوگوں نے سودے ختم کر دیے امیر تھا امیر نے یہ بات کہی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اپنے اتحاد سے یہ بات کہی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھیے کہ سونے کا برتن جب کوئی سنار بناتا ہے یا زیورات بناتا ہے تو اس کی محنت بھی ہے اب کسی دوسری جنس سے آپ اس کو خریدنا چاہتے تو ایک الگ بات ہے لیکن آپ سونے کے بدلے میں سونا زیورات دے رہے ہیں سونا لے رہی ہیں اب جنس ایک ہے اب ایک ہاتھ سے دینا ہے دوسرے ہاتھ سے لینا ہے اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں لیکن بظاہر کہ انسان کی محنت بھی ہے یہ بات کہہ دی سید بن سامد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلح رائے تجھے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ کے سناتا ہوں تم اپنی رائے اور عقل کی بات کرتے ہو میں نے تمہیں حدیث پڑھ کر سنائی ہے اب کیا تھا حدیث ان کے علم میں تھی یہ حق بات تھی کھری بات تھی سنا دی منع کیا لیکن جب یہ بات سامنے آئی تو کہنے لگے کہ ایک رات بھی میں تمہاری عمارت کے اندر نہیں رہنا چاہتا جس علاقے میں جس ملک میں نبی علیہ السلام السلام کی سنت اور حدیث پڑھ کر سنائی جائے اور لوگ اس کے مقابلے میں اپنی آراء لے کر آ جائیں وہ علاقہ اس لائق نہیں کہ وہاں پر رہا جائے وہاں سے واپس چلے جب واپس مدینہ میں پہنچ گئے امر الم سید نعمر خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ با اقدام کا الولید الولید تم اس علاقے کو چھوڑ کر کیوں آ کیا وجہ ہے یہ واقعہ سنایا جب یہ واقعہ سنایا تو سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا اللہ ارزن کا اللہ تبارک مطالعہ اس زمین کو خیر سے محروم کر دے اس زمین کا خیر کے ساتھ کوئی حصہ نہیں ہے برباد ہو جائے جس سے زمین کے اندر تجھ جیسا حق بات کہنے والا اللہ کے پیغمبر نبی علیہ کی حدیث پر کر سنانے والا نہ تھا تجھ جیسا تھا اور فرمایا کہ جاؤ واپس جو وقت کا امیر ہے اس کو کہا کہ لا امرا تعالی کا علیہ آج کے بعد تیری عمارت تو اس کا امیر نہیں تو لوگوں کا امیر ہے یہ تیرا امیر ہے اور حق بات وہی ہے جو انہوں نے کہی ہے احمل الناس کال جو کچھ اس نے کہا تھا سب لوگوں اسی بات کی طرف لے آؤ تمہاری رائے کی کوئی کسی قسم کی اہمیت نہیں ہے یہاں پر نبی علیہ السلام اسلام کی حدیث کی بات ہے تو یہ حق بات سچی بات بات قرآن مجید کی صورت میں احادیث کی صورت میں شریعت اور دین کی صورت کے اندر بتواصو بے صبر صبر کی تلقین کرنی ہے صبر کا ایک معنی ثابت قدمی دین پر ثابت قدم رہنا حالات جیسے بھی ہو جائیں معاشی حالات ہیں علاقائی کیفیات ہیں داخلی خارجی طور پر مسائل ہیں لیکن بتوا سو بصبر ہر حالت میں آپ نے دین کے اوپر قائم اور کائم رہنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دیکھتے ہیں کہ حضرت سبیا رضی اللہ تعالی کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان کے شوہر حضرت یاسر جن کو شہید کر دیا گیا اللہ کی اس نیک بندی کو بعد میں دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے دونوں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں چلا کر ان کو شہید کر دیا گیا یہی حالات گزر رہے تھے نبی علیہ السلام السلام کا ذکر گزر ہوا صحیح بخاری کے عدیشے آپ نے ان کو دیکھا فرمایا کہ صبرن یا آلہ یاسر صبرن یہ لفظ استعمال کیا کہ صبر کرنا ہے دین کے اوپر قائم رہنا ہے برداشت کرنی ہے رنگ صبر کرو اتنا معاہدہ قبل جنہ اللہ رب کے کینات کا وعدہ تم سے جنت کا ہے تو صبر کا ایک میں دین کے اوپر ثابت قدم رہنا تکلیفیں برداشت کرنا بیماریاں ہیں تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں حالات موافق نہیں لیکن دین کے اوپر قائم رہنا ہے ہر طرح کی چیزوں کو برداشت کرنا ہے گناہوں سے بچنا صبر نیکی کرنے کے لیے صبر یہ بھی صبر کا مانا ہے اور اس کا بہت بڑا مقام ہے کامیابی ایسے لوگوں کے لیے جن کے اندر ایمان بھی ہے عمل صالح بھی ہے حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دین کے اوپر قائم رہنے کی اور ہر حالت میں صبر کی تلقین کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلات وسلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے کتنی پریشانی ہے چھوٹے سے بچے کو باپ سے دور کر دیا گیا جب کاروائی ان کے سامنے آئی تو کہتے صبر الجبیر مستان والا آج یا علیہ سرات وسلام صبر جمیل کرے گا بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرے گا برداشت کرے گا اور پھر ایک دن دو دن کی بات نہیں کتنے سال ہر سال گزر گئے صبر کیے بیٹھے ہیں تو میرے بھائی یہ صبر کرنے کا حکم ہے اور ادھر دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلات وسلام ایک وقت وہ آیا کہ بھائی سامنے کھڑے اور یہ ملک کے مصر کی باپ اور سنبھالے بیٹھے جب بھائیوں نے اپنے ایک اور بھائی کو بھی دیکھا کہ وہ بھی گرفتار ہو گیا تو منت سباجت کرنے لگے کہ بوڑھا باپ ہے مختلف قسم کی باتیں ایسے موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان سے باتیں کی تو کہہ کہ لگے لگتا یہ کہ انت یوسف کیا آپ یوسف علیہ سلاط وسلام ہیں کہہ لگے ہاں میں یوسف ہوں ہی اور یہ میرا بھائی ہے کد اللہ علیہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے تم نے میں ڈالا اللہ نے کہاں سے کہاں تک چلاتے چلاتے آج ملک, ملک مصر کی باگ کے میرے ہاتھ کے اندر دے دی معاشی طور پر تم اس نہج کے اوپر جا پہنچے کہ آج بھیگ مانگنے کے لیے تم اپنے لاکھوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہو سورہ یوسف جس جس نے تخوا کی زندگی اختیار کی اور صبر کیا کنویں میں گئے صبر کیا فروخت کیے گے صبر کیا عورتوں نے برائی کی دعوت دی صبر کیا اور ایسے موقع پہ اپنے رب سے دعا کرتے کہ اللہ مجھے ایسی عورتوں کے چہروں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے اللہ مجھے قید کے اندر ڈلوا دے تاکہ میں اس گناہ سے اور اس طرح کی چیز سے بچ جاؤں صبر کیا جیل کے اندر پڑے ہوئے اور آج اس کا نتیجہ دیکھیے نتیجہ سامنے ہے بکاریوں کی شکل کے اندر بھائی سامنے ہیں. اور ایسے موقع حضرت یوسف جو لوگ تکوا کی زندگی اختیار کرے گا صبر کرے گا اللہ تبارک مطالعہ پر کہ اس کی ضائ نہیں کرتا اللہ ربا اس کو سزا نہیں دوں گا تمہیں کوسوں گا نہیں تمہیں کوئی بات یاد نہیں کرواؤں گا جس سے تمہیں کسی قسم کی, کی پریشانی نہ سورت العصر کے اندر کہ میں زمانے کی سارے لوگ خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور حق بات کی ایک دوسرے کو تلقیر کی اور صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کی اللہ تبارک مطالعہ ہمیں اسی طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کے خسارے سے رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے